معام ہے جو میں نے تمہیں جامع ترین الفاظ میں جو تمہارے سامنے بات رکھی اس کی اساس کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے چوٹی کیا ہے یہ ہے در حقیقت جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکمت دین کا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہو کہ دین کے مختلف اجزاء کا باہمی رقط کیا ہے نسبت و تناسب کیا ہے جڑ بنیاد کس سے کون سی چیز ہے چوٹی کون سی بلکہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہاں تو صرف دو چیزیں آئی ہیں لیکن حضور نے اس کو آپ نے وضاحت فرمائی ہے تو تین حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے ان شیر کا حد کا یا آج میں رات حاضر رہا وزروت سلام میں اس کی چوٹی بھی بتا دوں جڑ بھی بتا دوں فقال اب ابی و امی انتا یا نبی اللہ فادثنی اب حضرت مواز کو اور کیا چاہیے تھا انہوں نے ارض کیا ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ضرور فرمائیے میرے لیے یہ حکمت کا خزانہ ہوگا میرے لیے یہ آپ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہوگا میں ابھی و اںلی انت یا نبی اللہ فادث میری ماں و میرے باپ دونوں آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی دوں فرمائی فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اند المر اللہ شریف الحلہ محمد ابد ہو رسوم اس معاملے کی جڑ بنیاد وہ یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اب یہاں ایمان کا ایک جزویہ ہے شہادت یہاں کھڑی ہے عمارت اس کی بنیاد وہ جو ہم نے ایک عمارت بنائی تھی فرائض دینی کا جامع تصور اس میں جو چاروں ستول کھڑے تھے پلنس جو ہے وہ یہ ہے کلمہ شہادت اقرار باللسان ایمان کا یہ حصہ یہاں سے بات شروع ہوگی کوئی شخص بھی جو آج ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا شاہدرہ کیا ہے اشد اللہ, الہ اللہ لا شریک الشد اللہ محمد محمدن ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑ ہے یہ بنیاد ہے دوسرا حصہ وہ ان قوام اقام صلاء زکا ہے قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف اجزاء کی بندش کرے یہ قوام جو ہے مختلف چیزیں جب یہ نسخے وغیرہ بنائے جاتے ہیں معجون وغیرہ تو قوام جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو چیز کے جوڑنے والی ہو جس سے کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کیفیت پیدا ہو جائے لیکن قوام کاما یقو سے وہ شے ہے جس کے سہارے کوئی چیز کھڑی ہے یہ گویا کے درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا تنا اس کا تنا جو ہے انا قوام حاضلم قام الصلا واحطا الزک نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی وہ ان ضرورت صلاح میں اب دیکھیے یہاں پر یہی اصل میں وہ تمسیل ہے جو ہم نے جو بھی ہماری یہ تحریک ہے جس کو اب میں نے تین حصوں میں تقسیم کر کے اور یہی درخت کی تمصیل اس کے لیے اختیار کی ہے. یہ رجوئل قرآن قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر حکومن تعلم قرآن وعلمہ یہ انجمن یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کی جڑ کے بارے میں تنظیم اسلامی سب و طاعت کی بنیاد پر یہ اس کے تنے کے بارے اب جو تحریک خلافت ہم شروع کر رہے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں ماس کانٹیکٹ کا اس کو ذریعہ بنائیں یہ گویا کہ وہ اس کا برگ و بار جسے کہتے ہیں شاخیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان کا پھیلاؤ ہے یہی تمصیل ہے در حقیقت یہی سے اسی حدیث سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دین کی جو اجزاء ہے مختلف ان کے لئے بھی یہی تمصیل کہ ایک جڑ ہے بنیاد ہے وہ تو ہے کلم شہادت اس کے بعد پیغام ہے تنہ ہے جس کے سہارے یہ شہر کھڑی ہے ستون جس کو ہم نے وہ جو فرائض دینی کا جامع تصور والی جو وہ فگر ہے اس میں ستونوں کی حیثیت دی ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا اور زکات کی ادائیگی ماننا ضرورت سنا میں بھی نہیں ہو ال فی سبھی للہ اور اس کی جو چوٹی ہے چوٹی کی بھی چوٹی جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان اور کوہان کی بھی جو چوٹی ہے وہ ہے جہاد فی سبی للہ اب یہاں در حقیقت دین کی وہ حقیقتیں جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر سامنے آ گئی یہ جہاد ہے وہ اصل شہ جس کے لیے یہ نیچے کی جڑ بھی ہے اور جس کے لیے یہ تنا بھی ہے جس کے لیے یہ تبام بھی ہے اگر یہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے اس تمثیل میں ارض کیا تھا جو فکر تھی جو فرائض دینی کا جامع تصور والی اگر چھت نہیں ہے تو ستون بےمانی یہ چار ستون نماز روزہ حجکات کھڑے ہیں چھت ہی اگر نہیں تو یہ بےمانی یہ تو بالکل ہی محبت چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں یہ بور اور لیس میننگ لیس ریچولس بن جاتے ہیں کب و بیش بے مانی اور محمل قسم کی صرف رسومات بن کر رہ جاتی ہے رہ گئی رسم ازا رو بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یہ رسومات ہیں پھر نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں وہ اصل حقیقت خارج ہو گئی وہ ہے جہاد وزرمت سلام منہ الجہاد فی صبیل اللہ اب اس حدیث میں اگلا ٹکڑا جو آ رہا یہ اور بھی اہم ہے جہاد سے کتال تک کیونکہ جہاد کی حقیقت اس کی نو منزلیں لیکن پھر جہاد فی سبیل اللہ اس میں اصل جو ہے دعوت اور پھر اقامت اقامت دین میں جو اس کے تین مراحل ہیں پیسو رجسٹنس ایکٹیو رجسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ کتال قتال جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے اب قتال کی بات ہو رہی ہے وہ ان نما عمر تو جیسے میں نے ارض کیا تھا سورہ کے بارے میں کہ شروع میں چوتھی آیت میں آیا کتال کا لفظ ان اللہ یوحب النزی نات الفی صبی لئی سب فن کا نم بنیاد مرسوس اور دسویں یا گیارہویں آیت میں آیا جہاد کا لفظ تو من نب اللہ ہے وہ رسول فیس ابھی للہ ہے وہ اللہ ہے تم بانسو سے کتال فیس ابھی للہ جہاد فی ابھی اللہ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب قریب آئے ہیں ضرورت الصنا میں من ہو الجہاد و فیس اور اس کے فوراً بعد جہاد کی بھی جو چوٹی ہے کتال اندما امر الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھو وہ میں آیت میں سنا چکا ہوں پچھلی نشست میں جو سورہ انفال کی قاتل محتا تک فتنت الو یقون دین کل ہوں اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو وہی بات آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ حتہ یقین الصلاۃ و یوت الزکت الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ محمد الحمد ہو رسول یہاں <تصفح> تک کہ وہ نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے فائدہ فارو غالق تو جب وہ یہ کر دیں گے یہ تین شرائط پوری کر دیں فقط قسم ہوں آسموں دما ہوں الحمد اللہ بے حق کہا حساب ہوں اللہ از وجل یہ درحقیقت اہم ترین مضمون ہے کہ جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ محفوظ ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اپنی جانیں بھی بچا لی اپنے مال بھی بچا لیے اللہ یہ کہ دین کے کسی حق کی بنا پر ان سے وہ جان اور مال لی جائے وہ دین کا حق کیا ہوگا مال جو ہے زکوات لی جائے گی ان سے نہیں دینا چاہیں گے تب جب بھی جبرن لی جائے گی نمبر دو اگر وہ چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں شادی شدہ لجم کیا جائے گا یعنی شریعت اسلامی کی زد میں آ کر ان کا مال یا ان کی جان پر کوئی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی اصد وہ بات دوسری ہے بصورت دیگر ان کی جان بھی محفوظ ان کے مال بھی محفوظ جیسے ہی وہ کلم شہادت ادا کرے اور نماز پڑھے اور اور زکوٰۃ ادا کرے. یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب مسئلہ پیش ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی عل کے عہدی خلافت میں مانعین عین زکات جو تھے زکات کا انکار کرنے والے آیا ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ اس معاملے میں کچھ نرمی برتی جائے مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولا جائے حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے دل صدمے سے چور چور ہیں مسلمانوں کا مورار اس وقت گرا ہوا ہے حوصلے پست ہیں حضور کے انتقال کے باعث دو محاذ پہلے سے کھلے ہوئے ہیں ایک وہ کہ جو کلم کھلا مرتد ہو گئے جنہوں نے اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لیا مسلمہ کذاب کے ماننے والے یا کسی اور کے ماننے والے وہ تو کلم کھلا مرتد ہیں لہذا ان سے تو جنگ کرنی ہی ہے دوسرا حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا آپ اس کو بھی نہیں روک رہے تو یہ دو محاذ تو ہو گئے اب یہ تیسرا محاذ یہ وہ بہرحال نہ انہوں نے کسی نئی نبوت کا اقرار کیا نہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کوئی رجوع کیا نہ وہ نماز کے منکر ہیں بلکہ زکوات کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے وہ ممکن اس معنی میں نہیں تھے کہ زکات ہم نہیں دیں گے صرف یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں دیں گے اسلامی ریاست کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں سے خرچ کریں تو حضرت عمر تک کا معاملہ یہ تھا حالانکہ میں نے آپ کو حضرت عمر کی شان میں جو حضور نے الفاظ فرمائے ہیں کہ اشدہم ہم فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے شدید جو ہے عمر ہے رضی اللہ تعالی لیکن وہ بھی اس وقت مسلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس میں اس وقت مسلحت کو پیش نظر رکھے تیسرا محاذ ن کھولے اس پر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عہوں نے بہت سخت الفاظ اختیار کیے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے تو جاہلیت کے دور میں اتنا سخت تھا اور آج اسلام کے معاملے میں آ کر اتنی ترمی اختیار کر رہا ہے خدا کی قسم اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تلے تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو کم سے کم شرائط معین کی ہیں ان میں زکوات شامل ہے یہی حدیث ہے جس کا حوالہ دیا ہے حضرت ابوبکر نے یہ حدیث تو یہاں تو بڑے طویل کانٹیکس میں آ رہی ہے مختصر حدیث بھی موجود ہے اربئی نبوی میں شامل ہے انہی معاہب ابن جبل سے نوی اللہ تعالی ہو جس میں یہ آخری حصہ شامل ہے کہ اختتال جاری رہے گی جب تک کم سے کم تین شرطیں پوری نہ ہو جائیں کل میں شہادت اور نماز اور زکوٰۃ بلکہ سورہ توبہ میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں یہی تینوں چیزیں ہیں کہ جن پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان تین شرطوں کو پورا کر دیں پھر ان کی جان محفوظ ہو جائے گی ورنہ وہ قتل عام کا اعلان کیا گیا تھا فیضن سلحت اشر الحرم فخت المشرقین حید وجت اب جہاں بھی پاؤ مشرقوں کو اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو جیسے ہی یہ جو عشر حرم ہے حرام مہینے محترم مہینے ختم ہو ان کا قتل عام شروع کرنا اللہ یہ کہ وہ یہ تین شرطیں پوری کریں تو وہی تین شرطیں یہاں آئی ہیں کہ فرمایا عمر تو انقات الداس حتہ یقینیم اسلح تھا و یوت اسکا تھا وہ یش حد اللہ الہ اللہ وہ اللہ شریق فا اللہ محمد العبد ہُسول فیضا فالو زال کا فقبر کسم وسم دما ہوں اللہ بحقتہ ان کی جانیں اور بال محفوظ ہو جائیں گے جیسے یہ تین شرطیں پوری کر دے اللہ بحقتہ سوائے اس کے کہ شریعت کا کوئی حق ان کے اوپر عائد ہوتا ہو شریعت کے کسی قانون کی یا فوجداری یا دیوانی کسی بھی دفعہ کے زد میں وہ آ جائیں وہ حساب ہوں مار اللہ باقی رہ دیا ان کا حساب وہ اللہ کے ذمہ ہے جو بلند و بالا ہے بزرگ و برتر ہے یعنی یہ کہ کسی نے دل سے یہ کلمہ پڑھا یا صرف جان بچانے کے لیے پڑھا اور واقعات نماز اور زکوٰۃ کی وہ پابندی کر رہا ہے یا یہ کہ مجبورن کر رہا ہے دلی آبادگی سے کر رہا ہے یا مجبور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا حساب اللہ لے گا میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پوری کر دے تو میری طرف سے جنگ بند ہو جائے گی ان کی جان بخشی ہوگی اور ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا جان اور مال ان کے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے باقی حساب اللہ کے ذمہ ہے کہ کون مخلص ہے اور کون وہ کراہت کے ساتھ اور مجبورن یا صرف دھوکے بازی کے طور پر کر رہا ہے اس کا حساب لینا میرے ذمہ نہیں ہے اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ خال سکن اہل عرب کے لیے تھا اہل عرب کے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور عربی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا گویا کہ امی یم پر اہل عرب پر اللہ تعالی کی طرف سے اتمام تمام و کمال ہو چکا لہذا جس طرح وہ قانون ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو اور اس میں امام حجت کا آخری حق ادا کر دیا ہو وہ قوم اگر نہیں مانتی تھی بحثیت مجموعی اگر انکاری ہوتی تھی تو اس کے لئے عذاب الہی عذاب استحصال کی شکل میں آتا تھا نسیحم منسی کر دی جاتی تھی قوم وہ عذاب تھا کہ جو اس قوم کے اوپر اڑبوں کے لئے مسلط کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا قتل عام ہوگا لیکن ان کے علاوہ باقیہ پوری نو انسانی کو ایک آپشن اور دیا گیا اور وہ آپشن بھی سورہ توبہ ہی کے اندر موجود ہے ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ یوت الجزیا کا یدین وہم ساغ اگر وہ اسلام کی بالا دستی اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول کر لیں ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہنے کو تیار ہوں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے تو جان بخشی ہو جائے گی تو وہ یہودی رہے نسرانی رہے مجوسی رہے ہندو رہے سکھ رہے پارسی رہے کسے باشک لیکن اہل عرب کے لیے یہ تھرڈ آپشن نہیں تھا یا ایمان ماننا ہے اور یا یہ کہ قتل عام ہو جائے گا وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ امر تو القات الس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں کے ساتھ حتہ یقین السلاۃ ویو تسکات اللہ, اللہ ولا شریق الح محمد ان ابد ہُو و رسول فیضا فعلو ظالق فقد تسم و حساب ہم اللہ ازب جل اب آخری ٹکڑا جو ہے صدی سے مبارک کا اس میں قتال فی سبیل اللہ کا جو مقام مرتبہ ہے دین میں اب یوں سمجھئے جڑ ہے کلمہ شہادت قوام ہے یا تنہ ہے یہ کامت الصلاح اتاؤ الزکات چوٹی ہے جہاد جہاد کی خود منزلیں ہیں اور اس میں سے بلند ترین منزل ہے قتال تو اب قتال کا کیا مقام ہوگا قتال کی اس دین کے نظام میں کیا اہمیت ہوگی اس کو سمجھئے فرمایا حضور نے وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت دین کا آپ یوں سمجھئے کہ جو خزانہ ہے اس کا ایک اور موتی ولزی نفس و محمد ان بے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ماں شاہبہ بد البلا اقبرت قدم الفی امن ان تب تغا فی دراجات الجنت باد الصلاط فسلاط المفود جہاد انفی سبیر اللہ وہ تمام اعمال جن کے ذریعے سے جنت کے درجات طلب کیے جاتے ہوں اور اس عمل کے اندر لوگوں کے چہرے جو ہیں گردالود ہوتے ہوں اور ان کے قدم گرد آلود ہو جاتے ہوں یعنی جو بھی عمل ہے جس سے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے مشقت کی وجہ سے یا جو چلتے رہنے کی وجہ سے پاؤں جو ہے وہ غمار آلود ہو جائے اور وہ عمل جس کے ذریعے سے کہ جنت کا کوئی درجہ اعلی درجہ جو ہے انسان کو مطلوب ہو بعد سلاط المفوظ کا جہاد فی سبیل اللہ وہ نماز فرض کے بعد کوئی اور عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے ولاسکلا میزان آپ دن اور نہیں بھاری کیا کسی بندے کی میزان کو یہ جو میزان ہے جس میں کہ نیکیاں تلیں گی یعنی یہ کہ سب سے بڑھ کر بوجھل سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا نیکیوں کی میزان کے پلڑے کو نیچے کرنے والا اور بوجھل کرنے والا کداب بت ان تلفک و لہو فی صبیر اللہ ہے اور یوہبل وہ سواری وہ گھوڑا یا اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا یعنی وہ بھی ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ظاہر بات ہے جب تیروں کی بچھار آتی تھی تو جہاں وہ ان کے اوپر سوار جو ہے ان کو تیر لگتے تھے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھی تیر لگتے تھے ان کی بھی جاتی تھی تو گویا کے وہ سواری وہ حیوان وہ جانور نہ اس میں وہ شعور ہے نہ وہ ارادہ ہے وہ ارادہ تو سوار جو ہے اس کے اوپر اس کا ہے اس کے مالک کا ہے وہ عمل تو وہ کر رہا ہے یہ جانور تو باہر اس کی ملکیت ہو کر یا اس کا جو بھی اس کے اشارے پر چلنے والا ہے لیکن یہ جانور بھی وہ اس میزان کے اس پلڑے کے اندر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا اس سے بڑی شے اور کوئی نہیں ہے کدابت ان تلفق و لہوفی سبیر اللہ وہ چوپایا جو کام آ گیا اس کے لیے یعنی اس کو اپنے قبر پر سوار کر, کر اپنی پیٹھ پر لے کر وہ جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور اسی میں وہ کام آ گیا اور یو حمل آ اللہ اور اگر وہ کام نہیں آیا ہلاک بھی نہیں ہوا جس پر وہ جس سواری کی ہے اس نے اللہ کی راہ میں تو وہ جانور جو ہے وہ بھی در حقیقت اس کا بھی درجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ انسان کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا اور جھکانے والا ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہوگی کہ جو اتنی وسیع ہو یہ ہے ہمارے دین کا مجموعی نظام اس کی تعلیمات کا خلاصہ حکمت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ کسی شے کے تمام ضروری اجزا بھی آپ کو معلوم ہو پھر ان اجزاء کی باہمی نسبت و تناسب کا علم ہو اگر ہمارے ہاں وہ تناسب ہی کا معاملہ جو ہے نہ ہو گیا ہوتا تو واقعہ یہ کہ نیکی اب بھی بہت سے لوگوں میں موجود ہے نیکی کے مختلف جو اعمال ہیں وہ بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ کہ نسبت و تناسب جو ہے وہ الٹ ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اتباہ رسول اتباہ رسول میں وہ ظواہر اور مظاہر اور جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک شخص لگا ہوا ہے ساری توانائی سارا وقت ساری قوتیں خرچ کر رہا ہے اپنی دولت کمانے میں چاہے حلال ذریعے سے کر رہا ہے یعنی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ حرام کر رہا ہے لیکن حالات ذریعے سے بھی ساری توانائیاں سارے اوقات ساری قوتیں دولت کمانے میں اور زندگی کا اپنا جو معیار ہے بلند کرنے میں لیکن اس نے داہی جو ہے بڑی شری رکھ لی ہے لباس اس نے بڑا شری پہنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے وہ بسواق کرتا ہے اب وہ سمجھتا کہ اتباع رسول کا پورا حق میں ادا کر رہا ہوں حالانکہ اصل اتباع جو ہے وہاں پر وہ تو موجود ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں وہ اتباع تو وہ تھا کہ حضور نے تو اپنی تمام حیات دنیاوی جو ہے وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر آخری سانس جو ہے حیات دنیاوی کا وہ صرف کیا اس جہاد فی صبی اللہ اور جہاد سے بھی آگے بڑھ کر قتال فی سبیل اللہ تو اللہ تعالی ہمیں دین کا اصل عطا فرمائے دین میں واٹ از واٹ کس شے کی کیا اہمیت ہے کس عمل کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا شعور اور ادراک و عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ ہمت عطا کرے کہ پھر ہم قبر کسے اور اسی کے مطابق اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بارک اللہ علی وم فرقرانی عظیم و نفانی ویا کم ولایاتی الحقی۔